فقال اللہ تعالیٰ فلقرآن المجید و القرقان الحمید اعبمی طان المن و نفسی و نفسی ماں کا سبت رحین اللہ اسحابل فی جناتیت ارل مجرمین ماں صالہ کا کمفی سقر مسلین وت المسکین ون خم الدین و کنہدیب یومین فماتن فم شفاطین فمال مستن مستنفرة فرت من راہ علاحلط لا و اهل المغفرة. کسی بھی آدمی کے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں مومن نہیں اسلام اور ایمان کا ایک تصور لوگوں نے اپنے اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ بس بندہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا اب اس کے بعد اس پر نماز فرد ہو جائے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے زکات فرد ہو گئی زکات ادا کرے نہ ادا کرے حج فرض ہو گیا مرز وہ مرز کرے برس چاہے نہ کرے کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے مرز لہذا مرز وہ مسلمان مرز مرز ہے مومن جبکہ شریعت اسلامیہ میں اسلام اور ایمان کی ایک خاص حد بندی اور تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی مشہور حدیث ہے حدیث سے جبری وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا مجھے بتائیے کہ اسلام کیا سہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام کیا ہے انتشادہ اللہ اللہ اللہ وہ اللہ محمد ان ابد ہوا رسول وہ توقی مسالہ وہ و تصوما رموانا و إِنِ البیتا ان سَبِيلًا اسلام کا مطلب کیا ہے کہ تو عید و رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے رودے رکھے اور اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرے یہ ہے اسلام اسلام ان پانچ چیزوں کو ملا کر پیدا ہوتا ہے بنتا ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں تو اسلام نہیں پھر وہ کوئی اور شہری ہے بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کے نام مال میں سوائے لا الہ الا اللہ کے اور کچھ نہیں ہوگا نہ نماز نہ روزہ نہ حج کچھ بھی نہیں اس کا وہ لا الہ الا اللہ کہنا اس کو کافی ہو جائے گا کچھ لوگ مغالتے میں آ جاتے ہیں اس روایت کا مفہوم غلط سمجھ لیتے ہیں جی بس لا اللہ پڑھ لیا بلاخر جنت میں چلے جائیں گے نہیں ایسی بات نہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے کلمہ پڑا اور اس کی زندگی میں عمل کا وقت ہی نہیں آیا مثال کے طور پہ مشہور واقعہ یہودی کا ایک بچہ مسجد میں مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا خدمت کرتا کچھ دن نظر نہ آیا آپ نے پوچھا کدھر ہے بتایا گیا بیمار ہے عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچے اس کو اسلام کی دعوت دی باپ اس کا تورات کا حافظ تھا اور وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر تورات پڑ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو مسلمان ہونے کا کہا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ نے کیا کہا اتح اب القاسم اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے اس نے کلمہ پڑا مسلمان ہوا اور چند ہی لمحوں بعد فوت ہو گیا یہ وہ بندہ ہے صرف کلما پڑا ہے نہ کوئی نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کی زندگی میں عمل کا وقت ہی نہیں آیا ایسے ہی ایک آدمی مسلمان گئے جہاد پر پتہ چلا میرے ساتھی جو مسلمان تھے وہ کدھر گئے بہن جہاد پہ گئے پہنچ گیا پیچھے جہاد کرنے کے لیے اس سے پوچھا کیا صرف اپنی ذاتی حمیت غیرت کی وجہ سے آیا ہے یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑنے کے لیے آیا ہے اس نے کہا پل غاز رسول ہی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑنے کے لیے آیا ہوں یعنی اسلام قبول کر لیا ہے مسلمان مارکے پہ گئے ہیں یہ بھی مسلمان نہیں ہوا یہ بعد میں میدان میں پہنچتا ہے مسلمان ہوتا ہے اور لڑتا ہے اور اسی مار کے میں شہید ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل اس نے تھوڑا کیا تھا اجر زیادہ پا گیا ما صلاح اللہ ہی سلاطن اس نے اللہ کے لیے ایک بھی نماز نہیں پڑھی زندگی میں وقت ہی نہیں آیا نماز پڑھنے کا وہ آدمی جس کی زندگی میں نماز کا وقت آ گیا اس پر نماز فرد ہو گئی روزے کا وقت آ گیا اس پر, فرد گیا اس پر روزہ فرد ہو گیا زکات اس پر فرد ہو گئی اس نے نماز نہیں پڑھی رودا نہیں رکھا یا زکوات ادا نہیں کی اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے واضح دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے فا ان تاب وا قاب الصلا و آتاب و اگر یہ لوگ کفر شرک سے توبہ کریں نماز قائم کریں زکوات ادا کریں پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں تین بنیادی کام بتائے ہیں کفر شرک سے توبہ نماز کا قیام زکوٰ کی ادائیگی یہ تین کام کریں گے تو مومنوں کے بھائی بنیں گے وگرنہ اسلامی برادری سے ان کا تعلق قائم نہیں ہوگا اس سے پہلے صورت توبہ کے اندر ہی فرمایا فنتاب واقع صلاط وا آتب و زکات افا اگر یہ نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں کفر شرک سے توبہ کرے پھر ان کو چھوڑ دو مسلمانوں کے جہاد سے ان کے وارو یلغار سے وہ بچے گا جو یہ تین کام کرے تو و رسالت کی گواہی دے شرک کفر سے باز آئے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے سعید بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیر ان القات الناس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑتا رہوں لڑتا رہوں, لڑتا رہوں کب تک حتیہ شد اللہ الحلہ حتیہ کہ وہ اللہ کی توحید کی گواہی دیں وہ اللہ محمد اقدہ اور رسول میری نبوت اور اسالت کی گواہی دیں صلی اللہ علیہ وہ یقین اسلاتا وہکا نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں فائدہ فعال ظالی جب یہ لوگ یہ تین کام کر لیں گے آسام دیما ہوں وہ الا بق الاسلام وہ حساب پھر یہ اپنا مال اور اپنا خون بچا لیں گے ان کی عزت آبرو بھی محفوظ ہو جائے گی ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا ان کی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی ہوں گی کب جب یہ تین کام کریں گے اللہ بحق الاسلام ہاں اگر اسلام کے حق میں کو تاہی کریں گے تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا مثلا مسلمان ہے نمازی ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اگر شادی شدہ ہے اس نے زنا کر لیا اس کو سنسار کیا جائے گا اللہ بھی حق الاسلام وہ حساب اللہ اور ان کا حساب پھر اللہ کے سپرد ہے مسلمان ہے اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے اس کو کساسن قتل کیا جائے گا یہ ہے اسلام کا حق زکات ادا نہیں کرے گا ہم زکات بھی وصول کریں گے انخوہ و شقہ مالی ہی اور اس کے مال پر سے اس پر جرمانہ بھی لیں گے زکات بھی وصول کریں گے اور زکات کے ساتھ ساتھ اضافی جرمانہ بھی اس پر لگائیں گے ادمت عدمات ربدینہ یہ ہمارے رب کے فیصلوں میں سے ایک عظیم فیصلہ ہے لا آل محمد ان الله عليه علیہ وسلم شی کو یہ نہ سمجھے کہ زکات تو ہم نے دینے سے انکار کیا تھا وہ زبردستی لی اوپر سے جرمانہ جو لیا ہے یہ شاید اپنے پیٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سے کچھ بھی حلال نہیں تو نماز کا قیام یہ کسی بھی آدمی کے مسلم ہونے کے لیے ضروری ہے اور پھر اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد اس سے اگلے درجے ایمان پر چلا جائے مومن بن جائے تو یہ پانچ کام اسلام کے لیے اور باقی چھ کام مزید اس کو کرنے پڑیں گے تب وہ مومن بنے گا کل گیارہ کام کرے گا تو ایمان والا بنے گا یہی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے دوبارہ سوال کیا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا انت امین بلّہ ہی و مالا ایک ہی و ہی آخری خیری ہی و شری ایمان کیا ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے نبی و رسولوں پر فرشتوں پر کتابوں پر اچھی بری تقدیر پر اور قیامت پر ایمان لائے یہ چھ کام ہیں ایمان صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث وفد عبد بڑی مشہور حدیث ہے بنی ابد القیس کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام ایمان کی باتیں سیکھی نماز روزے کے مسائل سیکھے جانے لگے آپ نے انہیں چار کام کرنے کا حکم دیا ہمارا ہم بالایمان باللہ ایمان انہیں اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کہا اور پوچھا حل تدرون مل ایمان و بلا وحدہ اور تمہیں پتا ہے کہ اللہ ودہ پر ایمان لانے کا معنی کیا مانا ہے مانا کیا؟ کہنے لگے اللہ رسول اعلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ پتا ہے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا معنی ایمان کے چھ جو گنوائے ہیں نا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اللہ پر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر رسولوں پر تقدیر پر اور آخرت پر ایمان کا سب سے پہلا جز کیا ہے ایمان باللہ اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے جی اللہ ہے یہ ایمان نہیں ہے ایمان کیا ہے حل تجرون احمد ایمان و بلا تمہیں پتا ایمان باللہ وادہ کسے کہا جاتا ہے کہنے لگے اللہ رسول عالم آپ نے فرمایا المان ہوں انتشاد اللہ, اللہ اللہ اللہ, اللہ ایمان کیا ہے کہ تم اللہ کی توحید کی گواہی دو میری نبوت تو رسالت کی گواہی دو وہ تو سلح نماز قائم کرو وہ تو تکا زکات ادا کرو وہ تو رمضان رمادان کے روزے رکھو وہ ان تو مل مغنہ مل اور مالے غنیمت میں سے خمس ادا کرو یہ پانچ کام ہے ایمان توحید عید اور کی گواہی نماز کا قیام زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا اور جہاد کرو جہاد کے نتیجے میں اگر مالے غنیمت ملتا ہے چار حصے مالے غنیمت کے غازیوں میں تقسیم ہوگئے پانچواں حصہ بیت المال میں جمع ہوگا وہ مسلم حکومت کے جو سارے کام ہیں رفاہی اور انتظامی ان پر خرچ کیا جائے گا یہ ان پانچ کاموں کا مجموعہ کیا ہے ایمان باللہ ہی بادہ ہو پانچ کام یہ اور ان پانچ کاموں کے نتیجے میں ایمان کا پہلا جت ایمان باللہ ہی ہو پیدا ہو گیا باقی پانچ ایمان کے دیگر ارکان کون سے نبیوں پر رسولوں پر اور فرشتوں پر اور جوم آخرت پر اچھی بری تقدیر پر اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں یوم آخرت پر یہ پانچ کام یہ اور پانچ کل کتنے ہو گئے دس اور اسلام کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریبا یہی چیزیں گنوائی تھی لیکن اس میں ایک چیز الگ تھی وہ کیا تھا بیت اللہ کا حج کرنا صاحب استطاعت پر یہ بھی فرض ہے گیارہواں وہ یہ کل گیارہ کام ہیں جو بندہ کرتا ہے وہ بنتا ہے مومن اور جنت میں داخل ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے لازمی اور ضروری ہے جامع کرمنی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدخل تخلت اللہ نفس مومنا جنت میں صرف اور صرف مومن جان ہی داخل ہوگی جس کے دل میں ایمان نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا اور ایمان یہ گیارہ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں جن میں سے اعلی ترین لا اللہ ہے اور ادنا ترین کیا ہے ایما تلاض عن تریق راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دے ستر سے زائد شعبے ہیں ایمان کے جن میں سے یہ گیارہ شعبے یہ لازمی اور ضروری ہیں یا آپ یوں کہیں کہ پاس مارکس پاس ہونے کے لیے تینتیس فیصد نمبر چاہیے ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے امتحانوں میں 33 فیصد سے ایک بھی کام ہو جائے تو کیا فیل ایسے ہی امتحان کے ایمان کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے یہ گیارہ کام ہے ضروری جس نے یہ گیارہ کام کر لیے وہ ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو گیا ان گیارہ کے بعد اور بڑے کام ہیں اللہ نے اسی لیے ہر جگہ پہ کہا ہے اللہ دینا آ مانو وہ عامل الصالحات آ مانو وہ لوگ جو ایمان لائے نیک سالے امار کے لیے ان کے لیے جنت ہے ان کے لیے خوشخبری ہے ان کے لیے بالا خانے ہیں ان کے لیے دنیا میں خلافت ہے ان کے لیے دین کا غلبہ ہے ان کے لیے امن ہے آ وعمل وہ ایمان اور ایمان کے بعد جو باقی کام ہیں ایمان کے شعبے وہ کیا ہیں امر الصالحات تو باقی جتنے شعبوں پر عمل کرتا جائے گا اتنا زیادہ اس کا گراف ایمان کا بڑھتا چلا جائے گا بہرحال نماز یہ ایمان کے اندر اساس اور بنیاد ہے بندہ مؤمن یا مسلم نہیں ہوتا جب تک وہ نماز قائم نہیں کرتا اور جنت میں جانے کے لیے ایمان لازمی اور ضروری ہے ایک طویل حدیث حدیث شفاعت سے بخاری میں مختصر طور پہ وہ بھی سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفات کریں گے حساب کتاب شروع ہو جائے گا حساب کتاب ہونے کے بعد جب سارا معاملہ کھاتا کلیئر ہو گیا جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفات کریں گے کہ اللہ میری امت کے جو لوگ جہنم میں ہیں ان کو نکالا جائے جنت میں داخل کیا جائے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخریج مل کال وفی قلبی من کال من ایمان جس نے لا اللہ کہا ہے اور اس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو پھر شفات کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا الہ اللہ کہا ہے اور اس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو پھر شفات کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو پھر آپ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حکم دیں گے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے پھر آپ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجن کالہ اللہ وفیقل بھی مس کالو ذرہ ایمان جس کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دیں لیکن ذرہ بھر ایمان شرط ہے. یہ گیارہ کام کرنے سے اچھا خاصا ایمان پیدا ہو جاتا ہے پھر ان کے ساتھ ساتھ اگر بندہ گنا کرے بڑے بڑے تو ایمان گھٹتا جاتا ہے ذرہ برابر رہ جاتا ہے یعنی ذرہ برابر ایمان پیدا کرنے کے لیے یہ گیارہ کام کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد عامل اسالحاد کر کے اپنے ایمان کو پہاڑ جتنا بنانا ہوگا تو یعنی کہ جہنم سے نکلنے والا کون ہے جس نے لائی لاہ للہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ایمان ہے بے ایمان کوئی نہیں نکلے گا اچھا یہ سارا کام ختم اللہ تعالی فرمائیں گے اب ارحم الراہمین کے سوار کوئی باقی نہیں رہ گیا ایک مٹھی بھر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کی جائے گی یہ کون لوگ ہیں لم یعملو خیرا خیرنگ عام روایات میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا بہقی کی غالباً روایت ہے اس میں الفاظ آتے ہیں لم یا ملو خیرن کتو علت کہ انہوں نے توحید کے سوا اور کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا یعنی ان کے دل کے اندر بھی ایمان موجود ہوگا توحید والے ایمان والے ہوں گے لیکن ان کا ایمان ایک ذرے سے بھی کم ہوگا کیونکہ جن کے دل میں ذرہ ایمان تھا نا وہ تو نبی السلاط اسلام کی شفا سے نکل کے جنت میں داخل ہو گئے اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں آدھا ذرہ پونا ذرہ یا اس سے بھی کم ایمان ہے انہیں اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے یعنی ایمان وہ شہ ہے جو بندے کو نجات دلاتی ہے اور ایمان میں بنیاد کیا ہے نماز محاد بن جب رضی اللہ تعالیٰ علن نبی السلاۃ و اسلام کے پیچھے بیٹھے تھے فرمایا میں تجھے اس سارے معاملے کے بارے میں نہ بتاؤں اور اس کا راس الانبر اور اس کا عمود اور اس کی سنام کوہان چوٹی ستون کیا چیزیں ہیں ساری باتیں بتائی ان میں سے ستون کیا ہے امود اصلاح اس ایمان کا ستون اسلام کا ستون اس کیا ہے نماز ایسے ہی جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے حساب کتاب ختم ہو جائے گا اب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ماں سالہ کا کم فی سکر تمہیں جہنم میں کس چیز نے باقی چھوڑا ہے کہیں گے لم نک منڈل مسلم ہم نمازی نہیں تھے الفاظ پہ غور کرنا ہے تو کے بعد ایمان اور اسلام دونوں کی تاریخ میں لفظ کیا ہے نماز قائم کرو یہ لفظ یاد رکھنا ہے نماز قائم کرو ادھر کیا الفاظ ہیں لم نا کمن ہم نمازی نہیں تھے نمازیوں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا تھا اور کیا تھا وہ لم نکل مسکین مسکین کو کھلاتے نہیں تھے زکات نہیں دیتے تھے وکنہ القا دین ہاں دعوے بڑے کرتے تھے باتیں بڑی بناتے تھے دین کے ٹھیکیداری ہم تھے باتوں باتوں میں وَكُنَّا بِيَوْمِ دین کہیں گے کہ قیامت کا ہمیں یقین ہی نہیں تھا حتاطان ال یقین حتہ کے یقین یعنی موت آ گئی اللہ فرماتے ہیں فَمَا فاحم شفاط شاف شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت بھی ان کو فائدہ نہیں دے گی آجا کے مان سہارا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ اور بے نازیوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے فمات الفاہ شفات شاف کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش ان بے نمازیوں کو فائدہ نہیں دے گی فمالا ہوں عنی جب حقیقت واقعی یہ ہے تو پھر انہیں کیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں کان نہ مستن فیرا فر رت ایسے منہ پھیر کے بھاگتے ہیں جیسے یہ کے ہوئے گدے ہوں جو جنگلی شیروں کے ڈر سے بھاگے جا رہے ہیں نماز اس کی اہمیت <تصفيق> کہتے لو جی اتنا ہی سخت کر دیا اب سارے دنیا ہی کافر ہو گئی پیچھے بچا کون مسلمان چھوڑو جی خام کی سختی ہے کیا نم مستن اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ایسے بھی رکھتے ہیں جیسے بدکے ہوئے ڈرے ہوئے گدے بھاگتے ہیں فرت من کسوارا جو جنگلی شیروں کے خوف سے بھاگ رہے ہوں اور حالت کیا ہے بل ورفارا ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے اس کو کھلی کتاب دی جائے ایسا صحیفہ ایسا نامہ مال اس کو دیا جائے کہ وہ پڑھ کے خوش ہو جائے دل میں ہاردو یہ ہے کل بل یا خاف اللہ ایسا نہیں ہوگا یہ تو آخرت سے ہی نہیں ڈرتے ہرگے ہرگل ایسا نہیں ان ان تر یہ نصیحت ہے پمن شاہ اداکارہ جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کر لے دنیا میں وقت ہے موقع ہے سنبھلنے اور سمجھنے کا ومایت کرو نہ اللہ آئیے شاہ اللہ اور نصیحت بھی اسے ہی ملے گی اسے فائدہ دے گی جس کو اللہ چاہے گا وہ آلقو وہ احل اللہ ہی تقوے کا اہل اور مغفرت کا اہل یعنی جو نمازی نہیں ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ اور نمازی کسے کہا جاتا ہے معاشرے میں جو پانچ ٹیم نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑتا ہے جس نے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی لوگ اس کو نمازی کہتے ہیں لمناکو منل مسلم نمازیوں میں سے نہیں تھے بندہ نماز پڑھے ایسی پابندی کے ساتھ پڑھے کہ اس کا شمار نمازیوں میں ہو اب آتے ہیں ذرا پیچھے اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید فکان حمید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں نماز کی فرضیت کا ذکر کیا ہے ایمان اور اسلام کو ثابت کرنے کے لیے تو لفظ یہ نہیں بولا کہ نماز پڑھو بلکہ کیا کہا ہے نماز قائم کرو اقامت قائم کرنا عربی زبان میں اس کا سادہ سامانہ ہے بھی بھی حقوق ہی ہا کہ کوئی بھی کام ایسے کیا جائے جیسے وہ کام کرنے کا حق ہے ہر کام کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں وہ پورے ہوں گے تو کام صحیح طور پر ادا ہوگا نماز کے بھی حقوق ہیں چھ حق ہیں نماز کے اگر وہ پورے ہوں گے تو نماز قائم ہوگی ان میں سے ایک حق بھی پورا نہیں تو نماز قائم نہیں اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن قائم نہیں کرتے یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے نیک لوگوں کا انبیاء صالحین کا تذکرہ کیا فرمایافا خالا فا خلف ان کے بعد برے لوگ ان کے جانشی بنے ازار اس سال جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا یہ نہیں کہا تارا کچھ نمازیں چھوڑ بیٹھے چھوڑی نہیں پڑھتے آزار پڑھتے, پڑھتے ایسے ہے کہ ضائع تو جو نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں انہیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ضائع تو نہیں ہو رہی نمازیں کئی نماز وجوہات کی بنا پر ضائع ہوتی ہیں سنن نبی داود کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کی رکھتے پوری پڑھتا ہے پڑھ کے جاتا ہے لیکن اس کو نماز کا سواب ملتا ہے دس فیصد دس حصہ ثواب نو حصے ضائع نبے فیصد اجر ختم یا نو فیصد یا نواں حصہ آٹھواں حصہ زیادہ سے زیادہ نصب آدھا حصہ سوال ملتا ہے پچاس فیصد نمبر نماز پڑھنے کے ملے باقی کٹ گئے کیوں اس نے نماز ویسے نہیں پڑھی جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا نماز کو ضائع کر بیٹھا ہے اللہ و تب اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے پسوفیل کو نغیا ان کو غی جہنم میں داخل کیا جائے گا یہ بھی بڑا حساس مسئلہ ہے تو نماز ادا کی جائے اس انداز میں جس انداز میں نماز ادا کرنے کا کہا گیا ہے نماز کے چھ حق ہیں پہلا حق یہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے دوسرا حق یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے تیسرا حق یہ ہے کہ نماز باجماعت کی صفیں درست ہوں سیدھی ہوں صفیں خراب نہ ہوں چوتھا حق یہ ہے کہ نماز پر دوام اور ہمیشگی کی, کی جائے پانچواں حق یہ ہے کہ نماز اوقات مقررہ پر پڑی جائے اور چھٹا حق یہ ہے کہ نماز کے ارکان کو تعدیل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے یہ چھ کام اگر نماز میں ہوں گے تو پھر نماز قائم ہوگی اب ان چھ کے چھ کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں نماز کے ارکان میں تعدیل تعدیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ہر رکن کو ویسے ادا کرنا جیسے ادا کرنے کا کہا گیا ہے مشہور عدی رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے سامنے آئے سلام کیا آپ نے جواب دیا فرمایا ارج فصلی فینا کلام جا جا کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی صحابی ہیں آمین بھی کہی ہوگی رفری دین بھی کیا ہوگا ہاتھ بھی سینے پہ باندھے ہوں گے فاتح بھی پڑی ہوگی جی ظاہری طور پر جو آماز جس کے اوپر ہمارے مناظرے ہوتے ہیں یہ سارے کیے ہوں گے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں جا جا کے نماز پڑھ تو نے نہیں پڑھی یہ نہیں کہا ت نے پڑھی تو ہے لیکن ٹھیک نہیں پڑھی اسٹریٹ فارورڈ چٹا ننگا صاف انکار پڑھی کوئی نہیں پھر گیا پڑھ کے آیا آپ نے کہا ارجع فصلی فائن لم تصلی جا جا کے دوبارہ پڑھ تو نے کوئی نہیں پڑھی پھر پڑھ کے آیا آپ نے فرمایا ارجع فصلی فائن لم تصلی جا جا کے نماز پڑھ تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی جو ت نے ہے وہ ایکسرسائز ہوگی یا کچھ اور شہ ہوگی نماز اس کا نام نہیں ہے اب اس نے نماز کے اندر کیا پڑھا ہے یہ تو نبی السلط وسلام کو پتا نہیں زہری شکل و صورت دیکھ رہے ہیں نماز کی کہ نماز کیسی ہے کیا فرمایا نے پڑھی نہیں عرض کرنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بہتر مجھے نہیں پتا کیسے پڑھتے ہیں مجھے آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو غلطی نکالی وہ کیا تھی اطمینان قیام کر اطمینان کے ساتھ رکو کر اطمینان کے ساتھ رکو سے اٹھ اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو پھر سیدے کے لیے جا سیدے میں اطمینان کے ساتھ سیدہ کر دو سعیدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ دوسرا سعیدہ کر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اطمینان کے ساتھ بیٹھ اطمینان اطمینان اطمینان سکون تسلی حوصلہ ٹھہر ٹھہر کے اور ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ نماز میں تیزی تیزی جتنی ہو سکتا ہے تیزی کیوں جی ٹائم بڑا تھوڑا ہے وقت بہت کم ہے چاہے سلام پھیرتے ہی فوراً فون آ جائے اور اس کو کان سے لگا کے وہیں آدھا گھنٹہ باتیں کرتا رہے پھر ٹائم کا کوئی احساس نہیں مچھل سے باہر نکلتے ہی کوئی یار دوست مل جائے اور اس کے ساتھ گپ شپ شروع ہو جائے بڑا ٹائم ہے ٹائم نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے مولوی صاحب کبھی جماعت لمبی کروا دیں تو سلام پھیرتے ہی فوراً پہلی دیر گھڑی پہ کتنے ہی منٹ لگے ہیں آج مولوی کے تھے چڑے تھے اس نے تو آج ہی قیمہ نکالنا تھا اتنی لمبی ریکارڈ پڑھا دی صحابہ اکرام ان کا دین کیا تھا ایک صحابی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رکعت ال پہلی رکت اتنی لمبی کرتے تھے کہ دوسری اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی پوچھا کیوں فرمایا کئی ید ریکا پہلی رکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے لمبی پڑھاتے تھے تاکہ لوگ مل جائیں اور ادھر اگر امام صاحب لمبی کروا دیں پہلی رکات تو کہتے ہیں جو نہیں آئے وہ خسمہ دا سیر خان اصل تے آ گیا ساری پنج کٹنی سی نبی سلا تو اسلام کا طریقہ کیا ہے پہلی رکعت لمبی دوسری کی نسبت تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں زہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی پڑھاتے تھے سننا نبی داود میں حدیث ہے کہ فرماتے ہیں صحابہ کرام ہم میں سے کوئی آدمی نماز کھڑی ہونے کے بعد اگر چاہتا جنت البکی میں بقی ہے غرقت باغ تھا وہاں جاتا جا کے کزائے عادت کرتا بقی میں کلائے عادت کر کے وضو کرتا وضو کر کے واپس آتا اس کو رکت مل جاتی تھی ایک دوسرا اندازہ سنے یہ بھی سنو نبی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زہر کی پہلی دو رقطوں کا قیام سورت سجدہ کی تلاوت کے برابر تیس ایتے ہیں بڑی بڑی تین صفحے بنتے ہیں پرانے مجید کے پہلی رقت میں بھی اور دوسری رقط میں بھی قیام کتنا کہ اتنی دیر میں سورت سجدہ کی تلاوت ہو جائے بعض مساجد چند ایک ایسی ہیں جہاں جمعے والے دن فجر کی پہلی رکت میں سورت سیدھا پوری پڑی جاتی ہے پھر تو کاری صاحب کیا کرتے ہیں پہلے سے دا آتے ہیں وہ ختم آخری دس آتے وہ بھی ختم درمیان والی پڑھ کے سیدا کر کے چل نبی السلات و اسلام جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکت میں پوری سورت سیدہ اور دوسری رکت میں پوری صورت در پڑا کرتے تھے اور زہر کی جو پہلی رکت ہے اور دوسری رکت ہے اس کا قیام سورج سجدہ کی تلاوت کے برابر ہوتا تھا اور دوسری دو رختوں کا قیام آدھی سورج سجدہ کی تلاوت کے برابر اور اثر کی پہلی دو رختوں کا قیام ظہر کی آخری دو رختوں کے برابر اور اثر کی آخری دو رختوں کا قیام اس سے بھی آدھا تقریباً آٹھ ایک آیات کی تلاوت یہ ایک اندازہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا رکوع اور سجدے میں فضرناک عشرہ تسبیحا تسبیحات تقریباً دس دس تسبیحات کہا کرتے رکوع میں بھی سجدے میں بھی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور طریقہ کار ہے اطمینان تسلی سکون اور ٹھہر ٹھہر کے عام طور پہ وہ ایک روایت بڑی مشہور ہے محاد ابن رضی اللہ تعالیٰ نواری انہوں نے لمبی نماز کرائی تو نبی اسلاط السلام نے انہیں کہا اب ستانا محاد کا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے اس روایت کو لوگ بڑا حوالہ دیتے ہیں لیکن جانتے نہیں کہ ہوا کیا تھا اب وہ بھی سنے کے واقعہ کیا ہے سن نبی داؤد میں یہ بھی تفصیل کے ساتھ ہے دو تین جگہوں پر ہوبا یہ کہ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ قبا میں امام ہے اور عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں اس کے بعد قبا والوں کو جا کے امامت کرواتے ہیں مندر نامہ سمجھ آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر قبا جاتے ہیں وہاں جا کر جماعت عشاء کی کرواتے ہیں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ عشاء کی نماز جلدی نہیں پڑھتے تھے کافی دیر سے پڑا کرتے تھے کبھی کبھار تو رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا تھا پھر آپ جماعت کرواتے تھے اور یہ نبیل اسلاۃ اسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے پھر ادھر جا رہے ہیں جماعت کروانے اچھا اس کے ساتھ ایک اور واقعہ پہلے سن لیں تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے والے بن کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین دونوں ایک تکیے پر لمبائی کے رخ سر رکھ کے دونوں ادھر سو گئے میں اسی تکیے پر چوڑائی کے رخ سر رکھ کے میں بھی سو گیا ایک ہی تکیا تھا تینوں نے اس کو استعمال اب جب تک اللہ نے چاہا آپ سوئے رہے رات کا کچھ حصہ گزرا آپ بیدار ہوئے مشکیزہ لٹکا ہوا تھا وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کر وضو کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے کھڑے ہو کر وضو کیا اور پھر آپ نماز پڑھنے لگے کہتے میں نے دیکھا میں بھی اٹھا مشک کے پاس گیا کھڑا ہو کے میں نے بھی وضو کیا اور آ کے آپ کے جانب کھڑا ہو گیا آپ نے میرا کان مروڑا پیچھے سے گھمایا بائی جانے کھڑا کر دیا آپ تلاوت فرما رہے تھے سورہ بقرہ کی میں نے کہا چلو سو کہتے پڑھ کے رکو کر لیں گے پڑھتے گئے میں نے کہا دو سو کے بعد رکو کر لیں گے آپ پڑھتے گئے میں نے دل میں سوچا چلو سورت بقرہ ختم ہوگی پھر تو رکو کریں گے ہی نا آپ نے سورت بقرہ ختم کی اس کے بعد صورت نساء شروع کی بکرا کے بعد کیا نساء اور صورت نساء پڑھ کے وہ ختم کی اس کے بعد آپ نے پڑھی سورت آل عمران ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا جائید ہے یہ بھی پتہ چل گیا اس وید سے کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کرنا بھی کیونکہ ترتیب میں کیا ہے پہلے بکرا پھر آل عمران پھر نشا نبی وسلم نے کیسے پڑھی پہلے صورت بقراب پھر پڑی صورت نصاب پھر پڑی صورت آل عمران پھر آپ نے رکو کیا یہ کتنے سپارے بنتے ہیں پانچ سوا پانچ چلو پانچ لگا لیں کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکت اچھا اب اس واقعہ کو ذہن میں رکھے زہری بات ہے یہ واقعہ رونما ہوا صحابہ نے ایک دوسرے کو بتایا ہوگا وہ رضی اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچا ہوگا اچھا اب انہوں نے شاید ذہن میں یہ سوچا سرزی تو میں پڑھایا ہوں نبی السلاط اسلام کے پیچھے جو ان کو کروا ہوں پچھلوں کی تو کیا ہے فرضی میری تو نفلی ہے نا کوئی بات نہیں کرو کی رات ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پوری سورت بقرہ ایک رکت میں پڑھ دی ایشا کی جماعت کروا رہے پوری سورت بقرہ ایک رکت میں اچھا اب کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اتنی لمبی نماز کیوں کرائی ہے ایک بندہ تھا بیچارہ بڑا کمزور سا تھکا ہارا اس نے کیا, کیا کہ یہ تو مولوی صاحب تو رکو کرنے کا نام ہی نہیں رہے پتہ نہیں کب کریں گے نماز توڑ دی تنگ آ اس نے نماز توڑ کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا عشاء کی نماز تھی اگلے دن آیا نماز پڑھی پھر چلا گیا لوگ باتیں کرنے لگے جی یہ تو منافق ہو گیا اس بندے نے بھی شکایت نہیں لگائی معاملہ سمجھے کیسے بن رہا ہے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ جو نماز توڑ کے بھاگا تھا یہ منافق ہو گیا اب اس لیے نہیں کہ شکایت لگانی اب اس کو اپنے آپ کی فکر پڑ گئی کہ واقعی کام تو میں نے خراب کی ہے کہ میں نماز توڑ کے بھاگا ہوں چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھوں کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا وہ اپنا آپ صاف کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا امام کو کچھ نہیں کہا انہوں نے اور کہتا ہے جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو منافق ہو گیا ہے لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہا یہ تو نماز چھوڑ کے بھاگ گیا تھا پوچھا کیوں؟, کیوں کہنے لگا من اجلی فلان نام نہیں لیا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا کہا من اجلی فلان جو فلان بندہ ہے نا وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹا انتا تو لوگوں کو فطرے میں آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے نماز کے بارے میں جب تک پر جتنی مرضی لمبی کر لے لیکن جب تو لوگوں کی امامت کروا تو پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر چھوٹی چھوٹی کون سی سب اسم ربکل آلہ اتا کا حدیث الگاشیا اکراب ربک یہ چند ایک صورتیں آپ نے گنوائی اچھا ایک رکت میں حل اتا کا حدیث الگاشیا ایک میں سب اسما ربی یا بے لی اور بس شم سی ایک ایک رکت میں اگر پڑھ لے تو پھر بھی چار رکتوں میں کتنا منٹ لگیں گے پندرہ تو کئی نہیں گئے یعنی کہ یہ علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی صورتیں گنوائی اب یہ سارا وکوا ہے یہ معاملہ ہے اور اس کو بنیاد بنا کے بس جو بیچارہ نماز میں بارہ پندرہ منٹ لگا دے صحیح اس کی شامت آئی کہ آئی حالانکہ وہ کچھ اور ہے معاملہ پیچھے کچھ اور ہے بس وہ ایک جملے کو لیا ہوا ہے اور نبی رسلاط اسلام کا طریقہ کیا تھا فجر میں آپ کی رات کرتے عموماً اکثر تیوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ البروج تک جو سورتے ہیں یہ اکثر آپ پڑھا کرتے اور عشاء کی نماز میں او سات مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کر سورت بینا تک جو سورتے ہیں یہ آپ اکثر پڑھتے اور مغرب کی نماز میں سورت بیہ سے لے کر اور سورہ ناس تک یہ آخری پاؤ تیسویں پارے کا یہ اکثر آپ پڑھا کرتے یہ عموماً آپ کی روٹین تھی بس اوقات مختصر بھی کر دیتے مثال کے طور پر آپ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی پہلی رکت میں بھی اور دوسری دونوں رقتوں میں سورہ زلزال کی تلاوت کی دونوں رقتوں میں اجازت اور پھر بس اوقات بہت زیادہ لمبی بھی کر دیتے یقرو فل مغربی بتور سورہ تور پوری کی پوری مغرب کی نماز میں پڑھا دی آپ نے سورہ اراف مغرب کی نماز میں آپ نے پڑھائی سورہ آراف چھوٹی نہیں ہے سورہ مرسلات آپ عموماً مغرب کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے پوری صورت مرسلات یہ بڑی بڑی صورتیں یعنی عام طور پہ آپ چھوٹی چھوٹی سورتیں مغرب میں پڑھتے لیکن بس اوقات لمبی لمبی بھی پڑھ دیتے اور عام طور پہ فجر کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتے لیکن کبھی کبھار چھوٹی بھی پڑھ دیتے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے تو نماز کے اندر اطمینان اور سکون یہ نماز قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نماز پڑھے مناسبوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے لا کر اللہ اللہ کلیلہ و الا کام ولاَسلاموں کو جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایک تو آتے ہیں سستی کے ساتھ یوراً اناس لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں ولاد کر لیلہ اور نماز میں اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے منافع کی عادت کیا ہے کہ نماز میں مختصر ترین دعائیں مختصر ترین صورتیں تھوڑے سے تھوڑا ذکر اس کو روٹین اور معمول بنا لینا اہل ایمان کی عادت نہیں اہل ایمان نماز میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ذاکر اللہ کا سیرا ذاکرات اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ان کے لیے اللہ تعالی نے نعمتیں اور باغات اور جنتیں تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے مغفرت ہے ان کے لیے عزت والا رزق ہے پھر تحدیلے ارکان کے اندر صرف یہی یہ نہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں اذکار تلاوت کریں اور اتمنان آرام آرام کے ساتھ ارکان ادا کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی شامل ہے کہ ہر رکن میں جو ذکر جو تسبیح بتائی گئی ہے وہ اسی رکن میں رہتے ہوئے ادا کریں مثال کے طور پہ رکو ہے رکو کی تسبیحات متعین ہیں مثال کے طور پہ کوئی سبحان ربی العظیم کہتا ہے اب وہ رکو والی اپنی پہلے بنائے کیفیت مکمل طور پہ رکو میں جھکے کمر اس کی سیدھی ہو سر اس کا نہ کمر سے اونچا نہ کمر سے نیچا ہاتھ اس کے گھٹنوں پر بازو تنے ہوئے پاؤں ان کی ملیوں کا رخ کبلے کی جانب رکو والی حالت مکمل بن جائے پھر وہ سبحان ربی العظیم کہنا شروع کرے اور جب تک سبحان ربی العظیم کہتا رہے اس وقت تک اس حالت کو ختم نہ کرے پیام اس کی حالت ہے ہاتھ سینے پر بندے ہوئے اور بندہ قبلہ رخ اپنے ممکنہ طور پہ تمام تر اعضا کو قبلے کی جانب کیے ہوئے اس حالت میں وہ کرات کرے پرانے مجید کی جب تک ختم نہ ہو جائے یہ حالت ختم نہ کرے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ابھی کاری صاحب تلاوت فرما رہے ہیں نمازی نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر سورت اخلاص پڑھ رہا ہے آخری آیت زبان پہ آتی ہے تو وہ ساتھ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے ولم یق اللہ کفون عہد اللہ اکبار عہد کہتے کہتے اس کے ہاتھ رکھڑی دہل کے لیے اٹھ جاتی غلط ہے طریقہ جب تک کراط کے الفاظ مکمل طور پہ ادا نہیں ہوتے قیام والی کیفیت اور حالت کو ختم نہیں کرنا ایسے ہی پھر رکوع پہ جاتا ہے ابھی گٹنوں کو ہاتھ لگے ہی ہیں کمر سیدھی نہیں ہوئی سبحان ربی عظیم کہنا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی اٹھتے اٹھتے بھی سبحان ربی الظیم کہہ رہا ہوتا ہے غلط طریقہ کار رہا ہے کئی نمازیوں کو سنا گیا ہے وہ کیا ہے رکو کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑتے ہیں مبارکہ فی اور ساتھ ہی ہاتھ زمین کے اوپر پوری تسبیح رکو کے بعد کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں کریں اس کے بعد سجدے کے لیے یہ جھکیں یہ ہے تحدیل ارکان کا معنی پھر دوسرا حق نماز کا کیا ہے کہ نماز ہمیشہ ادا کی جائے دوام کے ساتھ یہ نہیں جب جی چاہا پڑھ لی جب جی چاہا نہ پڑھی فجر اور مغرب کی پڑھتے ہیں باقیوں کی چھٹی چلو جی سویر کی تو پڑھ لی تھی ہے نا کافی ہے نہیں دوام کیا جائے ہمیش کی کی جائے پانچوں نمازیں ادا کی جائے نبیر اسلات و فرماتے اللہ نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو ان کی حفاظت کرے گا اس کے لیے قیامت مت کے دن نور ہوگا اس کے لیے نجات ہے اس کے لیے برحان اور دلیل ہے وہ کامیابی کی سند ہے اس کے پاس اور جس کے پاس یہ نہیں ہوگا اس کے لیے نہ نور ہوگا نہ دلیل نہ نجات نہ برہان کچھ بھی نہیں اور اس کا حسر پھر آن ہامان، قارون کارون وغیرہ کے ساتھ ہو وہ بئی بن خلف کے ساتھ ہوگا پانچوں نمازیں دن رات میں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں پانچوں کی پانچوں ادا کی جائے پھر نماز چھپ کے گھر میں نہیں جماعت ادا کریں برکا مار را اللہ نے حکم دیا رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو بجماعت پڑھو اور مسلمان مرد کی نماز بلا عذر گھر کے اندر ہوتی نہیں سنبی داؤد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمات اللہ, وسلم اللہ, وسلم اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی گھر میں پڑی ہوئی نماز قبول نہیں کرتا اللہ لعذرن ہاں کوئی شرعی معقول واقع حقیقی عذر ہو جس کو وہ اللہ کے سامنے بطور ادھر پیش کر سکتا ہو پھر گھر میں ہوگی وگر نام مومن آدمی آمی. مسلمان مرد ہے گھر میں نماز پڑھے اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے مسجد میں آئے باجمات نماز ادا کرے <سلام> نماز میں سفید درست ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تصویت سفوفی من اقامت سالاب سفوں کو درست کرنا صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے صفوں کو درست کرنا سیدھا کرنا کیسے ہوگا صف بالکل سیدھی ہو پاؤں کے ساتھ پاؤں کندھے کے ساتھ کندھا جڑا ہوا ہو جسم ملا ہوا ہو درمیان میں کوئی خلا موجود نہ ہو سارے مل کے جڑ کے کھڑے ہوں پھر نماز کا حق کیا ہے کہ نماز جو اللہ نے وقت نماز کا مقرر کیا ہے اس وقت میں پڑھیں ان سلا تکانت الحمین کتاب موقوطہ نماز مومنوں پر فرض ہے مقرر شدہ اوقات میں یہ نہیں کہ وقت مغرب کا شروع ہو گیا ابھی اس نے زور بھی پڑنی اور اثر بھی پڑنی یہ کام نہ ہو مقرہ اوقات میں بربکت نماز ادا کی جائے عام طور پہ کیا ہوتا ہے ٹائم دیکھتے ہیں جی اب جماعت گزر گئی چلو جماعت تو گزر گئی اب بعد میں پڑھ لیں گے نہیں یہ وتیرا غلط ہے جماعت گزر گئی ہے وقت باقی ہے اول ترین وقت میں افضل ترین وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرے پن سلاطا کانت المین کتابن موکوتا مقررہ اوقات میں نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مقررہ اوقات میں پڑھیں نماز کا حق ہے سلو کما ای تمونی سنت کے مطابق پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا ہے ویسے پڑھو اور اگر نماز سنت کے مطابق نہیں تو وہ نماز قائم نہیں ہوتی عام طور پہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کچھ ایسی حرکتیں نماز کے دوران کرتے ہیں کہ ان کی نماز کا اجر ضائع ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں التفات التفات کہتے ہیں صرف نظر گھما کے دیکھنا گردن گھمائے بغیر صرف نظر کو ادھر ادھر گھمانا اس کو کہتے ہیں التفات آپ نے فرمایا ہو وقت علاسن یخ من تان سلاط یہ اچکنا ہے شیطان اس کے ذریعے بندے کی نماز سے اجر و ثواب کو اچک لیتا ہے نماز میں ادھر ادھر جھانکنے سے ادھر ادھر دیکھنے سے نماز کے اجر و سواب میں کبھی واقعہ ہوتی ہے ایسے ہی کئی مساجد میں قبلے کی دیوار کی جانب کئی چیزیں لٹکی ہوتی ہیں اذکار وغیرہ اور گھڑی اوپر لٹکی ہوتی ہے اب نمازی کاری صاحب تلاوت لمبی کر دیں تو اوپر دیکھتے ہیں یا سامنے نقص و نگار بنے ہوتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیزائننگ کیسی ہوئی ہے کاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں یہ پیچھے چپ کر کے نقش و نگار کا مظاہرہ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقوام انرفی ابسار کی صلاح لوگ نماز کے دوران اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھانے سے بعد آ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نظریں اوپر اٹھائیں تو دوبارہ نظریں ان کی طرف آئیں ہی نہ ان کی نظریں اچک جائیں اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بنا ہی ختم کر دے اتنا کبھی اور برا کام ہے نماز کے دوران اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھانا اور ہمارے یہاں اس کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے پھر مساجد کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو نمازی کی توجہ کو منتشر کرنے والی ہیں یہی نہیں ہونی چاہیے آج کل تو مقابلہ ہوتا ہے مقابلہ مسجد کو خوبصورت بنانے کا ڈیکوریٹ کرنے کا نقش و نگار بنانے کا ایک دوسرے سے آگے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ امل ممین سید آئس صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی جانب ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا اس کے اوپر کچھ نقش و نگار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا امی تھی انا پی راما کی ہادا فن لا تالو علام ہوں لاتذالو تصاویر ہوں تار فی سلاتی <تصفح> یہ پردہ ہٹا لے کیونکہ اس کی جو تصویریں ہیں یہ نماز میں مجھے پیش آتی نماز میں خلر کا باعث بنتی ہیں مسلح ایک اس کے اوپر نقش و نگار آپ نے نماز پڑھی نماز میں توجہ منتشر ہوئی آپ نے فرمایا ادہو بھی قمیص احادہ بہتوری بھی امبی جانیت علام الحتنی صلاح یہ مسلح اٹھاؤ اور لے جاؤ اس کی جگہ پہ امبی جانیا نامی کپڑا ابو جہنگ جو بناتے ہیں ان کا امبی جانیا کپڑا وہ بالکل سادہ پلین ہوتا تھا نقش و نگار کے بغیر فرمایا وہ لے کے آؤ کیونکہ اس کے نقش و نگار مجھے نماز سے غافل کرتے یہ کون کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر نقش و نگار مسلح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو منتشر کر سکتے ہیں تو باقی کس بات کی بونی ہے مسجد کی دیوار پر دروازے کی طرف ام المین سیدہ آئسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف لٹکا ہوا پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل کا باعث بنتا ہے تو ایسی چیزیں باقیوں کے لیے خلل کا باعث کیوں نہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے نمازی حضرات کے سامنے کچھ بھی نہ ہو کوئی چیز اگر لٹکانی ہے کم از کم قبلے کی دیوار کی جانب نہ ہو دائیں یا بائیں جانب ہو اور اتنی اونچی ہو کے نمازی کی نگاہ بار بار اس طرف نہ جائے مسلح جائے نماز سفے چٹائیاں ڈیزائننگ کے بغیر بالکل سیدھی صاف ستھری سادہ آج یہ بڑی بیماری ہے نا جی نماز میں ذہن منتشر ہو جاتا ہے بندہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے کیوں پہنچتا ہے ذہن کو منتشر کرنے کے کئی اسباب تو آپ نے پہلے مہیا کیے ہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا نماز میں خیالات آئے اوزبیلا پڑھو بائیں طرف تھوکنے کا اشارہ تھا۔ شیطان بھاگ جائے گا پھر توجہ دو نماز کی طرف اب مصیبت یہ ہے کہ نماز کی طرف توجہ ہوتی کوئی نہیں یہ نان اسٹاپ گاڑی شروع ہوتی ہے تخبیر تحریمہ اللہ اکبر سے اور سلام پھیرنے تک زبان نہیں رکتی نمازی کی بڑا باقبال نمازی ہے اتنا لمبا سانس تکویریں تحریمہ سے لے کے سلام تک زبان چل رہی ہے یہ اندازے گفتگو اور آداب گفتگو ہے کہ اللہ سبحانہ حال ہوا تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے سانس اندر کھینچتا ہے پھر بھی بولتا ہے باہر نکالتے ہوئے تو سارے ہی بولتے ہیں گفتگو میں کیا ہوتا ہے بندہ بات کرتا ہے تھوڑی دیر کرنے کے بعد رک کے آدھے سیکنڈ کے لیے رک کے کم از کم سانس کھینچتا ہے پھر بولتا ہے پھر سانس اندر کھینچتا ہے پھر بولتا ہے لیکن نمازی ایسا ماہر فن متقل میں بولتا ہی جاتا ہے بولتا ہی جاتا ہے کبھی آپ نے ملاحدہ کیا ہو کسی آدمی کو جمائی آ رہی ہو اباسی اور وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھے یا نہ رکھے لیکن وہ سانس اندر کھینچتے ہوئے بھی زبان سے کوئی کلمات نکالنے کی کوشش کرے تو اس کی بات کی کوئی سمجھ آتی ہے یعنی <inappropriate> سانس اندر کھینچتے ہوئے گفتگو نہیں کی جا سکتی یہ <imitation> نماز کیا ہے اللہ سے ملاقات ہے اللہ تعالی کے ساتھ گفتگو ہے انا ہوں یونا جی یہ اللہ کے ساتھ منا جات ہے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں کرنے کا ایسا بھی ڈھنگا انداز جال سو چال سو اور پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے ایک تو ہے نا کہ ترجمہ نماز کا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جو لفظ بول رہا ہوں اس کا کیا مانا کیا مفہوم ہے اللہ کے ساتھ میری کیا گفت و شنید ہو رہی یہ تو بہت دور کی بات ہے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ میری زبان سے لفظ کیا نکل رہا ہے الفاظ اس پر ہی غور کوئی نہیں بس ایک روٹین بنی ہوئی ہے اللہ اکبر کہنا ہے اپنے آپ سینے پہ آ جائیں گے عادت بنی ہوئی ہے چلتے چلتے چلتے چلتے دوبارہ زبان پہ اللہ اکبر آئے گا پھر رکو میں چلے جانا تھوڑی دیر بعد پھر سمجھ اللہ علی من امید آئے گا چلتے چلتے وہ تشود میں بیٹھا کوئی پتہ نہیں کب اس نے تشود پڑھا ہے سلام پڑھا ہے درود کب شروع کیا میں نے کوئی پتہ نہیں درود ختم کر کے دعاؤں کا آغاز میں نے کب کیا کوئی خبر کوئی نہیں <سلام> بس زبان پہ السلام علیکم و اللہ دائیں طرف بائیں طرف اور کئی وہ درود آدھا آدھا پڑھتے ہیں کیونکہ ان حمید مجید کے بعد پتا ہے کہ گاڑی نے پٹڑی چینج کرنی ہے دعا کی طرف وہ پہلی مرتبہ حمید مجید کہہ کر اور دعائیں شروع کر دیتے وہ اللہ بارک اللہ محمد پڑھتے ہی کوئی نہیں اور کئی وہ بچارے توجہ نہیں کرتے وہ بار بار ریورس گیئر پھر اللہ مسل اللہ محبت اسی پہ گھومتے رہتے توجہ کوئی نہیں پتہ ہی نہیں میں زبان سے کہہ کیا رہا ہوں کہنا ہے سیدے میں سبحان ربی اللہ کہتا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ ربی اللہ یہ کوئی تصویر ہو رہی ہے تصویر کا ملاک اڑایا جا رہا ہے رکو میں سبحان ربی العظیم کہنا ہے اور کہنے والا کیا کہتا کبھی توجہ کی ہے نماز کیا ہے ان نسلا تنہا انلفح شاہ نماز بندے کو بے حیائی سے بھی منع کرتی ہے نماز برائی سے بھی منع کرتی ہے یہ نمازی ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے نماز پڑھتا ہے غیبت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے چغلی بھی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے امانت میں خیانت بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے دھوکے بھی دیتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے حرام بھی کھاتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے بے حیائی والے کام بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے میوزک بھی سنتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اس کی جیب میں نماز کے دوران میوزک بجتا ہے کیوں یہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن پڑھتا نہیں یہ ایسی پڑھتا ہے کہ جو اس کو بھی نہیں پتا میں کیا پڑھتا ہوں وہ ایک مثل مشہور ہے نا لکھے موسا پڑھے خدا جو لکھا ہے وہی پڑھے کیا لکھا ہے یہ نمازی بھی نماز ایسی پڑھتا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ نے کیا کہا ہے کم از کم چلو نماز کا من ہم فون نہیں آتا لفظ تو آتے ہیں نماز کے اسی پر ہی بندہ غور کر لے کہ میں جو لفظ زبان سے نکال رہا ہوں یہ پورا ہے کہ ادھوا ہے صحیح ادا بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا صرف اتنا سا توجہ کر کے اگر کوئی آدمی دو رکت نماز پانچ منٹ سے پہلے پڑھ لے وہ مجھے آ کے بتائے کہ میں نے پڑھ لی ہے صرف یہ کام باقی چھوڑیں نماز پڑھے دو رکت اور وہ یہ غور کرے کہ میں اپنی زبان سے اس وقت کیا لفظ نکال رہا ہوں شروع سے آخر تک وہ پانچ منٹ سے پہلے دو رفتے کبھی نہیں پڑھ سکتا ہاں پانچ سے سات لگ جائیں گے دس لگ جائیں گے اور بڑا آدمی ہے بات کرتا ہے زبان لڑ کھڑاتی ہے لیکن نماز دو رفتے ڈیڑھ منٹ میں پوری کرتا ہے گفتگو میں زبان لڑ کھڑاتی ہے ایک لفظ کو دو دو تین تین بار بڑے دبا کے کہتا ہے لیکن نماز ہر شہ پار پھر نمال کے بعد تسبیح کرنے بیٹھتا ہے انگوٹھا انگلیوں پہ ایسا چلتا ہے تیزی کے ساتھ کہ بندہ ایک برتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا منٹ سیکنڈ میں ساری تسبیحات آپ ختم اسپیڈ اتنی لگی ہوئی ہے اور صرف اسی کام میں سپیڈ ہے کھانا تسلی کے ساتھ کھائے گا کھانے میں کبھی جلدی نہیں کرتا اطمینان کے ساتھ پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ تو ٹائم ہونا چاہیے نا کھانے کا بندہ راج کے تسلی کے ساتھ کھا لے نماز نہیں یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے یہ کیفیت ہے اور یہ نمازوں کے ضائع ہونے کا سبب ہے یہ سبب ہے کہ بندے کی نمازیں بے اثر ہو رہی ہیں نماز بندے کو نہ بے حیائی سے منع کر رہی ہے نہ برائی سے منع کر رہی ہے اس لیے کہ نماز نماز ہی کوئی نہیں وہ نماز نماز بنے گی تو اس کو اصلاح کرنے کے اوپر کھڑا کرے گی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ماں توفیقی اللہ بلّا اللہ ہی این سوال کیا جی کیا عورتیں گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں قرآن و کی روشنی میں ہاں جی سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ عورت کے لیے ان کا گھر بہتر ہے رکو کے بعد اس طرح کھڑے ہوں جس طرح کے پہلے قیام میں تو رکو کے بعد بھی ہاتھ باندھے سینے پر میں نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح پہلے قیام میں یہ جملہ میں نے نہیں کہا ریکارڈنگ یہ سن لینا میں نے یہ کہا کہ رکو کے بعد قیام کی حالت میں یہ الفاظ پڑیں یہ نہیں کہا کہ جس طرح پہلے قیام میں کھڑے یہ کہا ہی نہیں ہے دوسری بات رکو کے بعد جو سینے پہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے یہ ثابت ہی نہیں کسی طور پر بھی ثابت نہیں کیوں اس لیے کہ جو لوگ رکو کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ چند قسم کے درائل پیش کرتے ہیں جو سارے ہی بوگس پہلی بات وہ کرتے ہیں کہ سدل نماز کے اندر منع کسی بھی چیز کے لٹکانے کو سدل کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ روایتی ثابت کوئی نہیں سدل سے مانت والی دوسری بات مان لیا کہ ثابت ہیں تو سدل پھر سے مراد کیا ہے کپڑے کو لٹکانا زمین تک اگر زمین تک نہیں پہنچتا تو سدل نہیں ہے اگر اس کا عام لکھوی مانا مراد لے لیں سدل کا کسی بھی چیز کا لٹکانا داڑھی مبارک مولوی صاحب کی لٹکتی ہے قمیر شریف بھی لٹکتا ہے اور امامہ پاک بھی لٹک رہا ہوتا ہے لٹکنے کو بہت کچھ لٹک جاتا ہے یہ سدل نہیں پھر دوسری تاریخ دیتے ہیں کہ یہ بھی قیام ہے قیام پر قیاس کرتے ہیں رکوع کے بعد والا کے عام اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کتاب العظان میں بابو تمانی نتینا یارف عراس من رقو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر کو اٹھاتے فن سبا ہو تھوڑی دیر کے لیے ان سے باب فرماتے ان سے باب کہتے ہیں اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہاتھ کسی نے باندھ دو نہ اس کو کہو جسم ڈھیلا چھوڑ دو اس کے بندے ہوئے آدمی کھل جائیں گے یہ اشارہ تو نس ہے کہ رکو کے بعد والا قیام ایسا تھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑا کرتے تھے باندھا نہیں کرتے تھے